بسم اللہ الرحمن الرحیم معراج ربانی کا آپریشن الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و توکل من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهدیہ اللہ فلا مضللہ و من یضلل فلا ہادیہ میرے نہایت واجب الحترام بزرگوں سے رکھنے والے بدلنا چاہتا ہے احادیث کو دور کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک غلیظ حربہ یہ استعمال کیا کہ وہ علماء اور فقہاء جنہوں نے نبوت کے دین کو اصلی شکل میں پیش کیا ان کی مقدس ذات پر حملہ آور ہوئے ان میں ایک نام میرا اللہ اے... نے ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ قران میں فرمایا ہے کہ فین امنو بمثل ما امنتم به پس اگر تم ایمان لاؤ اس طرح سے جس طرح سے وہ ایمان لائے ہیں کون نبی کے صحابہ فقدہ تدوا فقدہ تدوا تو تحقیق کی تم ہدایت پا جاؤ گے کیا پا گے یہ ہیں مومنین. یہ ہے مومنین ہدایت پا جاؤ گے ان تولو اور اگر لوگ منہ پھیریں گے اس منہج اور اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے فن نمافی شقاق تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہی لوگ شقاق میں ہیں وہی لوگ اختلاف میں ہیں انہیں کے اندر اختلاف ہے ان کا دل خود گروہ در گروہ جماعت در جماعت میں ڈوبا ہوا ہے وہی اختلاف میں اور آج دیکھ لو جو صحابہ کے طریق طریق طرز پہ نہیں ہے جو صحابہ کے نقش قدم پہ اللہ جو صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں ہے رب ذلجلال کی قسم میں کہوں دنیا کا فارمولہ حق اور باطل کے پہچانے کا چھوڑ دو ایک ہی یہی فارمولہ رکھو جو صحاب کرام کے نقش قدم پر ہو وہی اس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں لیکن جس کے درمیان اختلاف ہے تفرق ہے یہ سمجھ لو یہ صحاب کرام کے نقش قدم پر لوگ یاد رکھو یاد رکھو جن گروہوں جن مسلکوں جن مشربوں جن مذہبوں کے درمیان اختلاف ہے اختلاف سے مراد جماعت سازیاں ہیں دھڑے بندیاں ہیں گروپ ہے ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں یاد رکھو یہ صحابہ کرام کے طریقے پر بولو نہیں یہ فارمولہ میں بتا رہا ہوں جاؤ فٹ کر لو حنفیت کو لے لو شافیت حضرات نے میراج مراج ربانی نے حنفیت کی تردید کرتے ہوئے ایک اصول پیش کیا میں آج اسی اصول کے پیش نظر میں ربانی کی جماعت اہل حدیث کے اکابرین کی کتب کی روشنی میں گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں ربانی نے کہا کہ اگر آج کے دور میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ احل حق کون ہے اہل باطل کون ہے یہ اصول ذہن نشین کر لیں کہ جو صحابہ کے نقش قدم پر ہو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا جس میں اختلاف ہو وہ صحابہ کے نقش قدم پر نہیں ہوگا یہ جماعت سازیاں یہ دڑے بندیاں یہ حنفیت اور شافیت یہ صحابہ رسید المجمعین کے منہر سے ہٹے ہوئے ہیں گرامی قدر سامع حنفیت شافائیت مالکیت حملیت کی اختلافات یہ اصولی اعتقادی اختلافات نہیں بلکہ فروغ اور اجتہادی اختلافات ہیں حضرت امام ابو حنیفہ نبر اللہ عمر کے تعلق رکھنے والے متبعین اور مقلدین نے آج تک حضرت امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل رحم اللہ میں سے کسی شخص پر یا ان کے اتباہ کرنے والے ان کی تقلید کرنے والے علماء پر کبھی کفر اور شرک کا فتویٰ اس بنیاد پر نہیں دیا کہ یہ ہمارے امام کی بجائے دوسرے امام کی تقریر کیوں کرتے ہیں تو حناف اور شفافے کا اختلاف اگر فروغ اور اجتہادی تھا اس فروئی اجتہادی اختلاف کو لے کر مراج ربانی سیکھ ہوا اور کہا چونکہ ان میں اختلافات ہیں لہذا یہ صحابہ کرام رسی ان مجمعین کے نقش قدم پر نہیں تو آئیے میں آج کی مجلس میں آپ اضرات کی خدمت میں غیر مقلدین کے علماء کے اہل حدیث کے اکابرین کے اختلافات کا تذکرہ ان کی کتب اور حوالہ جات کے ساتھ کرتا ہوں اس کے بعد فیصلہ میں آپ کو چھوڑوں گا کہ اگر اس قدر شدید اختلافات موجود ہوں تو پھر کیا یہ صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے فروئ اشتہادی اختلافات کی بات نہیں بلکہ کفر اور اسلام کے اختلاف شرک اور اسلام کے اختلاف اس قدر شدید اختلافات جس طبقے میں موجود ہوں وہ طبقہ حنفیت اور وہ طبقہ شافیت پر کیسے بحث کر سکتا ہے یعنی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپس کے کفر و اسلام کے اختلافات سے آنکھیں بند کر لی اور حنفیت اور شافیت کے فروئی اور اجتہادی اختلافات کو بنیاد بنا کر ان کو صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ہتنے والا قرار دے دیا جبکہ صحابۂ کے رام رسی المجمعین میں بھی اشتہادی اختلافات تو تھے بلکہ کہنا یوں چاہیے تھا کہ اشتہادی اختلافات اگر علما میں ہوں تو یہ صحابہ پیغمبر کا منہج ہے لیکن اعتقادی اختلافات اگر کفر اور شرک کی حد تک پہنچ جائیں تو یہ صحابہ پیغمبر سے ہٹا ہوا منحج ہے تو حنفی اور شافی اختلافات فروغ اور ہیں جبکہ غیر مقلدین کے بامی اختلافات یہ صرف اشتہادی نہیں بلکہ ان کی اختلافات کفر اور اسلام کی حد تک ہیں آپ میری بات کی تصدیق کے لیے ان کتب کا ملازہ فرمائیں جو بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا بلکہ خود غیر مقلدین کے ایک مولوی مولانا عبد العزیز جو جمعیت جمعیت مرکزی اہل حدیث کے انہوں نے اپنی کتاب جو تحریر کیا فتن سنا اس فتنہ سنایا کے صفحہ انتالیس پر وہ خود تحریر کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے اختلاف اور بحث کا محور صرف مولوی ثناء اللہ صاحب کے وہ عقائد ہیں جن سے اللہ تعالی کی صفات انبیاء کرام کے معجزات اور دوسری آیات قرآنیہ میں محدسین کرام کے مسلک کے خلاف کیا گیا ہے اور معتزلہ جاہمیہ متکلمین کی خوشہ چینی کی گئی ہے اس وقت آپ حضرات کے سامنے یہ کتاب فتنا اسنایا موجود ہے اس فتنہ سنائیہ کے صفحہ انتالیس پر یہ عبارت موجود جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے یہ عبارت میں نے بنیادی طور پر اس بات کو واضح کرنے کے لئے پیش کی ہے کہ ان کا بہم اختلاف یہ فروع اور اجتہادی اختلاف نہیں ہے بلکہ خود اقرار کیا ہمارے اختلاف کی بنیاد اقائد ہیں اللہ رب العزت کی صفات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے موجزات ہیں اور بالکل اسی طرح میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے العربائین جو مولوی عبدالحق غزنوی نے تحریر کی ہے کتاب کا نام ہے الدین محدثین فی بل الجہمیہ بل والقدریت المحترفین اب یہ اس کتاب کا نام ہے اسی کتاب کے صفح ستائیس سے لے کر چبن تک مولانا بڑی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہتے ہیں اہلِ حدیث علماء نے اہلِ حدیث علماء نے جن میں مولانا دعوت غزنوی کے والد مولانا عبدالجبار غزنوی مولانا میر عبراہیم سیالکوٹی مولانا محمد حسین بٹالوی استاد پنجاب مولانا عبدالحنان وزیر آبادی جیسے نامِ گرامی علماء بھی شامل ہیں ان حضرات نے اسی اربعین میں ستر سے زائد علماء نے جس کی تائید کی ہے اسی الاربعین کے اندر اتنی وضاحت کے ساتھ اس بات پہ گفتگو کی گئی کہ مولانا صلاح اللہ امرد شریف کے ساتھ اختلاف یہ کوئی شخصی یا ذاتی یا فروع اختلاف نہیں تھا بلکہ مولانا کے عقائد کی بنیاد پر علماء اہل حدیث نے اختلافات کیے اور مولانا کی ذات پر جو اعتراضات عقائد کے حوالے سے کیے ان عقائد کو آپ ملاحظہ فرمائیں اور علماء اہل حدیث کے فتوا کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ان اختلافات اعتقادی کفر اسلام کے ہیں یہ اختلافات کفر اسلام کے نہیں ہے یہ کتاب جو عربائن میں آپ کی خدمت میں جس کے حوالہ جات پیش کرنے لگا ہوں یہی عربائین کتاب اس کے صفحہ نمبر تین پہ یہ بات درج ہے کہتے ہیں آج کل ایک تفسیر عربی مولوی صنارت سری میری نظر سے گزری تفسیر کیا ایک اغلات کا مجموعہ تعویلات کا ذخیرہ دیکھا الفاظ غلط معنی غلط استدلالات غلط بلکہ تحریفات میں یہودیوں کو بھی ناک کاٹ ڈالی اب بتاؤ یہ اختلاف کیا کفر اسلام کا ہے یعنی کس قدر ان کے اختلافات یہ شدید اختلافات تھے کہتے ان اختلافات میں ان نے یہودیوں بھی ناک کا ڈالے. یہودیت ناکے بڑھ گئے قرآن کریم کی تعریف کرنے میں تو اختلاف کتنا بڑا ہے کیا یہ صحابہ کے نہت اور صحابہ کے نقش قدم پر ہیں اور پھر اسی مولانا سلام اللہ امرت سری کے بارے میں صفحہ پانچ پہ لکھا کہتے مول سلام اللہ امرت سری کے بارے میں آ صاحب کو اپنے آپ کو اہل حدیث اور اپنی کتاب کو مذہب اہل حدیث اور مطبع کو بنام اہل حدیث اخبار کو اخبار اہل حدیث مشہور کرتے ہیں نہ حق اہل حدیث کو بدنام کر رہا ہے بلکہ یہ حدیث کے بالکل مخالف ہے اور ال سنت و جماعت سے خارج اور سبیل مؤمنین کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ویت تبع غیر سبیل المؤمنین ان ولہی ما تولى منصلہی جہنم بساعت مسیرہ کا مستاق بنایا افسوس بظاہر دعویٰ اہل حدیث اور درباطن شکوا منکر حدیث تو یہ اربعین صفحہ پانچ پہ جو آپ نے تحریر پڑی آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے ویتب غیر سبیر المؤمنین آیت پڑھتے ہوئے کیا سناول عمر السری کو مؤمنین کے فرش سے خارج کیا یا نہیں کیا اور اسی اربعین کے صفحہ ستائیس پہ مونہ الجبار غزنوی صاحب کی آپ تحریر سماعت فرمائیں کہتے ہیں میرے فہم میں اس نے کچھ معتزلہ کچھ جہمیہ کچھ فلسفہ اور کچھ قدریہ سے عکس کر کے اپنے مذہب کو ایک ماچو مرکب بنایا بھئی ہما آلو سنت وال جماعت پھر اہل سنت میں فرقہ اہل حدیث کا دعوی کرنا اس کی دھوکہ دہی اور ابلا فریبی ہے بلکہ اہل حدیث تو درکنار اہل حدیث سے خارج ہے کتنی وضاحت کے ساتھ ان مولانا ثناء اللہ امرت سری کے بارے میں یہ بات تحریر کی ہے اور پھر اسی کتاب کے صفح ترتالیس پہ مولانا محمد حسین بٹالوی کا اپ ارشاد بھی فرمائیں مولانا محمد حسین بٹالوی صفحہ تینتالیس الربائین میں مولانا ثناء اللہ امرت سری کے بارے میں کہتے ہیں تفسیر امرت سری جو مولانا ثناء اللہ امرت سری نے قرآن کریم کی تفسیر تحریر کی ہے اس تفسیر کے بارے میں سفا تینتالیس پہ مولانا محمد حسین بٹالوی کا فتویٰ ملاحظہ امرت امرتسری کو تفسیر مرزائی کہا جائے تو بجا ہے تفسیر چکڑالوی کا خطاب دیا جائے تو روا ہے یعنی یہ تفسیر مسلمانوں کی تفسیر کے بجائے چکڑالوی یا مرزائی تفسیر کی نمائندہ ہے اس قدر وضاحت کے ساتھ مولانا سناء اللہ امرت سری کی تفسیر کو مسلمانوں کی تفسیر کی بجائے کافروں کی کی قرار قدر اس تفسیر اس تفسیر اور تحریف میں پوری مرزائی پورا مرزائی پورا, مرزائی، پورا چکڑالوی اور چھٹا ہوا نیچری ہے اسی مولانا ثناء اللہ امرت سری کے بارے میں کس قدر وضاحت کے ساتھ علماء غیر مقلدین نے گفتگو کی ہے میرے ہاتھ میں کتاب الفیصلت الحجازیہ السلطانیہ بین اہل سنہ و بین الجہمیہ السنائیہ یہ کتاب آپ حضرات سامین دیکھ رہے ہیں اس کتاب میں مولن امرت سری پہ جو فتوے آئد کیے مولانا صلی اللہ عمرت سری کے بارے میں جو گفتگو کی ہے آپ دیکھیں کیا یہ اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منحج کے مطابق ہے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منحج سے ہٹا ہوا ہے اس میں صفحہ با یعنی شروع میں تحریر کرتے ہیں کہتے ہیں دوسری قسم یعنی زنادکہ کی مثال جلی ہوئی روٹی کی ہے اور اس کی اسرا کسی صورت میں نہیں ہو سکتی لہٰذا ان کو قتل ہی کر دینا چاہیے داگہ عباد اور بلاد ان کی شر کے شر سے ان کی شر کے زہر سے بچے اور ہر نماز اور ان پر نماز جنازہ بھی نہ پڑی جائے اور, اور ان پر نماز جنازہ بھی نہ پڑی جائے اور زال سناؤلہ قسم دوم سے ہے یعنی بے اعتقادی کی وجہ سے پس اس کی اصلاح ممکن ہی نہیں اس کی اصلاح ممکن نہیں آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا آج تک کسی ہنفی عالم نے شافی عالم کے بارے میں یہ فتوہ آیت کیا ہے کہ آج تک کسی شافی اور ہمبلی مالکی عالم نے کسی دوسرے مقلد عالم کے بارے میں اس قدر شریف فتوہ دیا ہے اور اسی فیصلہ حجازیہ میں ہے کہتا ہے سنا اللہ ملحد زندیق جاد اور جہم سے ہزار درجہ بتر ہے بلکہ تمام کفارو زمین سے بتر ہے اب بتائیں تمام کفار جو زمین پر ہیں اس میں تو ابو جہل بھی ہے اس میں تو ابو لہب بھی ہے اس قدر شدید فتویٰ یہ سناء اللہ امرت سری کے بارے میں جو تمہارے علماء نے دیا کیا یہ فتویٰ ان علماء کے علاوہ شفاف مالکیا اور ہنابلہ علماء نے اسی دوسرے مسلک کے عالم کی خلاف فتوہ دیا ہے کہتا ہے کہ سناؤلہ امرت سری اس وقت جو روح زمین پہ کفار موجود ہیں ان تمام کفار سے بدتر قسم کا کافر ہے کتنا شدید فتوہ ہے اور اسی فیصلہ حجازیہ کے صفحہ آٹھ پہ اس سے بھی سخت بات کہتے ہوئے کہتا ہے زندیق سناؤلہ ملحد زندیق کا دین اللہ کا دین نہیں ہے کچھ دین اس کا معتلین فرائنہ کا ہے اور کچھ دین اس کا دجالوں, نیچریوں مرزائیوں کا ہے اور کچھ دین اس کا ابو جہل کا ہے جس امت کا فرعون تھا بلکہ اس سے بھی بدتر تھا فیصلہ حجازیہ صفحہ نمبر آٹھ کس قدر شدید فتویٰ مولانا امرت سری کے بارے میں غیر مقلط علمات تحریر کر رہے ہیں میرے محترم سامعین میں ان جات سے آپ کی خدمت میں یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ حناف اور شوافے کے اختلافات کو اس طرح ہوا دے کر اصحاب پیغمبر رضی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہر سے الگ قرار دینا کس قدر جرم ہے اسی فیصلہ حجازیہ کے صفحہ نمبر دس پہ مولانا عبدالحد خان پوری مزید لکھتے ہیں کہتے ہیں اگر میں بقول زندگی اگر میں بقول سنا اللہ کے غزنوی بلہ ہوں تو وہ بقول خاکسار کے کشمیری چوہا ہے کیا فتح بازی تو ہوئی نا آپ زبان ملحظہ فرمائیں مسئلہ کے غیر مقلدی ان کے علماء کی اور داد دیں ان کو زبان دیکھیں جب آدمی چاند پر تھوکے گا تو تھوک اپنے موہ پر بھی تو آئے گی جب سورج علم کے سورج کی طرح منہ کر کے انسان بکنا شروع کرے گا تو پھر اپنے چہرے پر وہ تھوک تو کس قدر غلیظ فتویٰ ہے یعنی یہ فتوی آدمی یہ بازاری زبان عام انسان کے بارے میں بھی زبان کا استعمال کرنا کس قدر مشکل ہوگا حافظ فرمائیں کہتے ہیں اگر میں بکول زندید ثنا اللہ کے غذنبی بلا ہوں تو وہ بقول خاکسار کے کشمیری چوہا ہے اور کشمیری چوہا کشمیری بلا کے آگے ہی کھڑا نہیں رہ سکتا چے جائے کہ ہندوستانی بلا کے آگے تو پھر خوراسانی افغانستانی غزنوی بللے کے آگے کس طرح ٹھہر سکتا ہے بلکہ فورن بھاگ کے سراخ میں گس جاتا ہے صرف کفر اسلام اختلافات کو بیان نہیں کیا بلکہ اختلافات کے ساتھ ساتھ کس قدر کبھی ان کو غزن بلا کبھی کشمیری چوہا اور اللہ تعالی محفوظ فرمائے میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ میراجبانی اپنے علماء کے فتوا جات پر بھی نظر ڈالی ہے اہناف اور شوافے اختلافات پر کی بنیاد پہ فتوہ ڈالتے ہوئے اصحاب پیغمبر کی رہج سے ان کو الگ قرار دیتے ہوئے تمہیں اپنے گھر کے بھی خبر لینی چاہیے تھی کہ تمہارے حضرات کہاں تک پہنچے ہیں بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ خود یہی مولانا اپنے اہل حدیث حضرات سے شکوا کرتے ہوئے وہی بات کہتے ہیں جو بعد کل کو ہم کہہ رہے تھے اگر ہم نے یہ بات کی ہے تو لوگوں نے کہا جی تم نے غیر مقل مانی لفظ استعمال کیا ہے تم لے تو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا وہ جملہ کیا ہم نے کبھی کہا یہ اہل حدیث نہیں بلکہ یہ تو اہل حدث ہیں تو لوگوں نے کہا یہ اہل حدث ان کو نہیں کہنا چاہیے ان کے نام کا تمہیں خیال کرنا چاہیے تو جو جملہ کبھی ہم نے کہا یہ میں تمہارے گھر کی گواہی دینے لگا ہوں یہی مولانا تاہل حدیثوں سے شکوا کرتے ہوئے کہتے ہیں تعجب ہے اس زمانہ کے اہل حدیث کی جہالت سے کیسے چاہل زندی کو اہل حدیث خیال کرتے ہیں اور اس سے مکاتا نہیں کرتے یہ بدعتی جہمیہ اہل حدیث حقیقت میں اہل حدوس ہیں چنانچہ ہم نے ان کی مشابت روافظ کے ساتھ اس صفت میں بست کے ساتھ بیان کی ہے اور یہ جملہ صرف یہاں نہیں بلکہ کہتے بدعتی جہمیہ اہل حدیث حقیقت میں اہل حدوس ہیں اور وہ اس زمانہ میں روافظ کے خلیفہ ہیں میراج ربانی صاحب مجھے آپ یہ بات اصحاب پیغمبر کے نقشے قدم پہ چلنے والے روافض ہیں یا صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ کے نقش قدم سے ہٹ جانے والے یہ روافض ہیں تو تمہارے مولانا خود سناؤل امرت سری اہل حدیث کو روافض کا خلیفہ قرار دے رہے ہیں تو کیا روافض کا خریفہ یہ اصحاب پیغمبر کے نقش قدم پہ ہوا کرتا ہے یا یہ روافض اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ہٹ जाया کرتے ہیں اور پھر یہی مولانا صنا اللہ امرت سری ملاحظہ فرمائے عبدالعزیز سیکٹری جمیت مرکزی یہ صفحہ نمبر دو اور تین پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مولانا عبدالعزیز یہ سیکٹری جنرل جمیت علماء ہند کیا ارشاد فرما رہے ہیں مولانا صناء اللہ امرت سری کے بارے میں کہتے ہیں مگر نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا, پڑتا ہے کہ کچھ دنوں بعد مولوی ابراہیم امرت سری کا فتنہ ہوا اس فتنے کی ابتدا کہاں سے اس پر جب گفتگو کی تو فتنے کی ابتدا کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ مولوی محمد ابراہیم سیالکوٹی ہی وہ پہلے بزرگ ہیں اور جو مضرت امام مولانا عبدالجبار الجبار صاحب غزل مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مولوی صلاح اللہ کی تفسیر کو جماعت آل حدیث کے لیے ایک فتنہ قرار دیا اور کہا کہ مرزائی فتنہ سے زیادہ فتنہ ہے غرامي قدر سامین جو مذہب کا جس مذہب کا شخص تو اس کا فتنہ مرزائی مذہب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہو اور اس کو میں نہیں کہہ رہا بلکہ تمہارے اپنے علماء اتنا بڑا فتنہ قرار دے رہے ہیں تو کیا یہ اصحاب پیغمبر کے نقش قدم پر ہیں پھر کہتے ہیں کہ مولانا ابراہیم سالکوٹی ایک بزرگ ہیں کہ جن نے شروع میں اس فتنہ کے خلاف آواز بلند کی ہے لیکن اگے چل کر ان کے بارے میں شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مگر سوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ دنوں بعد مولی ابراہیم سیالکوٹی صاحب کا وہ سارا جوش و خروش وغیرت و حمیت رخصت ہو گئی کہ کچھ دن بعد انہی مولی صلی اللہ علیہ کے محمد و معامل اور ایڈوکیٹ بن گئے اور ان کی حمایت مختلف مقامات پر تقریریں کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے حَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَحْبَى رُسُوءٍ وَر آپ محترم سامع میں نے چند ایک حوالہ جات جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جو مسلسل علماء دیوبند علماء احناف اور شفاف مالفیہ کے خلاف زبان درازی کی جا رہی ہے ان کو اپنے گھر کی خبر بھی لینی چاہیے اور اہل حدیثوں کا بہمی اختلاف بھی ان کو ضرور بیان کرنا چاہیے لیکن اس اختلاف کو انہیں نے ہرگز بیان نہیں کیا اسی کتاب فیصلہ مکہ کے صفحہ چار پہ لکھتے ہیں نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جماعت اہل حدیث ایک جسم بلا روح رہ گئی کہتے جس کا نتیجہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کہتے جسم بلا روح رہ گئی ہے باقی کہتے ہیں بلکہ جسم کہتے ہوئے بھی قلم رکھتا ہے آج ہم میں تفرق تشتت کی یہ حالت ہے کہ شاید ہی کسی جماعت میں اس قدر اختلاف افتراق ہو محترم میرا ربانی صاحب میں تم سے پوچھ سکتا ہوں نا تم ابھی یہ بات جو کہہ رہے تھے کہ جس جماعت میں اختلافات ہوں انتشار ہو فرقہ بندی ہو یہ صحابہ کرام کے نقشے قدم سٹھے ہوئے ہیں اور سامین ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا میں ربانی نے کہا اس اصول کو پلے باندھ لو اس اصول کی روشنی میں جماعتوں کو دیکھو میں نہیں کہہ رہا ہمارے کہ مسلک کے بزرگ خود اعتراف کر رہے ہیں ہماری جماعت اہل حدیث جسم بلارو رہ گئی ہے بلکہ جسم کہتے ہوئے بھی قلم رکتا ہے ہم میں تفرق تشتت کی حالت ہے کہ شاید اختراک ہو تو جب اختلاف اختراف تم میں سب سے زیادہ ہے تو پھر کہنا چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ ان جمعین کے منر سے بھی تم ہٹے ہوئے ہو نا تو اپنے علماء کے بارے میں تمہاری زبان کیوں گونگ ہے پھر اسی فیصلہ مکہ کے صفا سترہ پہ مونا سرا اللہ سری کے ان عقائد اور نظری یاد کو بیان کرنے کے بعد جو فتوہ تحریر دیا آپ ذرا اس فتوے کو ملاحظہ فرمائیں کہتا ہے مولوی صنع اللہ نے اپنی تفسیر میں حلولیہ اتحادیہ جہمیہ اور موتزلہ کے مذاہب کو جمع کر رکھا ہے پس نہ تو مولوی صنع اللہ سے علم حاصل کرنا جائز ہے اور نہ اس کی اقتداء جائز ہے اور نہ اس کی نہ اس کی شہادت قبول کی جائے اور نہ اس سے کوئی بات روایت کی جائے اور نہ اس کی امامت صحیح ہے اب مجھے بتاؤ جس مسئلے کے عالم کی امامت بھی درست نہ ہو جس کی شہادت بھی درست نہ ہو جس سے علم حاصل کرنا بھی جائز نہ ہو تو کیا اس مجماعت کا یہ مبلک جسے کوئی شیخ الاسلام کہہ رہا ہے کوئی اسے معناظر اسلام کہہ رہا ہے کوئی اسے شیر پنجاب قرار دے رہا ہے اور کوئی ادھر اس کو ملحد زندگی اور اس کو اس کی امامت کو ناجائز قرار دے رہا ہے تو گرامی قدر سامعین میں نے آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کی ہے کہ یہ جو اصول میرا ربانی نے پیش کیا میں اسی اصول کی روشنی میں آج گفتگو کر رہا ہوں تاکہ تمہیں خود احساس ہو کہ صحابہ رضی اللہ عن کے نقش قدم پر چلنے والا کون شخص ہے کیا احناف صحابہ کے نقش قدم پر ہیں یا غیر مقلدین اور کے اہل حدیث کے حضرات یہ صحابہ کلام کے نقش قدم پر ہیں آپ نے خطاو جات سے مات فرمائے مولانا صناء اللہ سری کے بارے میں میں ایک اور اس مسئلے کے عالم اس مسئلے کے رہنما اور اس مسئلے کے بزرگ کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کے بارے میں غیر مقلدین کے علماء کیا رائے پیش کر رہے ہیں ان کا نام ہے حافظ عبداللہ صاحب روپڑی ان کے بارے میں مولانا صنعال امرتصری نے ایک کتاب تحریر کی ہے جس کتاب کا نام مظالم روپڑی بر مظلوم امرتصری یہ وقت کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے مظالم روپڑی برمظلوم امرت سری یعنی مولانا عبداللہ اللہ روپڑی نے مولانا سناء اللہ امرت سری پر کیا کیا مظالم اٹھائے ہیں ان کی تفصیلات لکھتے ہوئے مولانا اللہ اپنی اس کتاب کے ٹائٹل پر یہ بات درج کر رہے ہیں اسی کتاب کے ٹائٹل پہ مولانا سناء اللہ امرت سری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حافظ عبداللہ اللہ صاحب روپڑی نے اخبار تنظیم مورخہ خٹھ دسمبر انیس سو موتبہ آٹھ دسمبر انیس سو انتالیس سے تین مئی انیس سو چالیس تک میرے عقائد اور فتوا پر بہت شخصی سے کیے ہیں ان کے جوابات ما فتوہ الہاد و تکفیر پر حافظ عبداللہ روپڑی موسوم مظالم روپڑی بر مزلو میں امرت سری ام قاری اور سامین میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ مولانا سناء اللہ صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ روپڑی صاحب نے جو ان پر اعتراضات کیے وہ عقائد کی بنیاد پر اترازات تھے اور فتاوجات نہای سخت تھے اسی کتاب مظالم روپڑی کے صفحہ سنتالیس پر اس صفحہ سنتالیس میں آگے تفصیل کے ساتھ ارز کروں گا کہ انہوں نے اسلام مونہ عبداللہ روپڑی صاحب نے ایک فتوہ دیا اور اس فتوے کے جواب مونہ مولانا حافظ عبداللہ روپڑی صاحب کے بارے میں جو فتو جات تھے وہ چودہ کے لگ بھگ فتوے یہاں مزال میں روپڑی پہ موجود ہیں مولانا عبداللہ روپڑی صاحب نے ایک فتویٰ دیا کہ سورج چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے چمکتے ہیں جب مولانا عبداللہ روپڑی نے فتوہ دیا ان اخلاف چودہ فتوے مسلک اہل حدیث کے علماء کرام نے لگائے آپ ان فتاوجات کو ذرا ملازہ فرمائیں میں یہ مظالم روپڑی کے صفحہ سنتالیس پہ فتوہ کہتے ہیں یہ عقیدہ سری شرک ہے ایسے عقیدے کا شخص مشرک ملحدے ایسے شخص سے پرہیز کرنا چاہیے اس کا آواز درس ہرگز نہ سننا چاہیے اور نہ جمعہ جماعت پڑنی چاہیے اب یہ مولانا عبداللہ روپڑی کے بارے میں مسلح کے اہل حدیث کے علما کے فتوا آپ آپ فرمائیں یہ فرمائے سینتالیس اور فتویٰ دیا کہتے ہیں مسئلہ کی اہل حدیثوں کی ڈکشنری میں اس سے کم کوئی فتویٰ نہیں ہے مزید فتوی ملازم کہتے مولو صاحب چوٹے بد عقیدہ عقیدہ مشرکانہ ہے اس کا قول یہ قول سری شرک ہے اور یہ فتویٰ دینے والے وہی محمد جونا گڑی صاحب ہیں کہ جن کی آج قرآن کریم کا ترجمہ سعودی حکومت سے شائع کرایا جا رہا ہے مزال میں روپڑی صفحہ نمبر صفح انچاس پہ فتویٰ عائد کیا کہتے صورت مذکورہ سوال میں جس مولوی کا ذکر ہے بے علم ہے عقیدہ شرکیہ رکھتا ہے اس کو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہیے ورنہ مسلمانوں میں داخل نہیں صفا نمبر انچاس پہ یہ فتوا دیا اور صفا نمبر اکیاون پہ انہی کے بارے میں فتوا کہتے ہیں بلا شک و شبہ بلاش کشبہ ایسا عقیدہ رکھنے والا یہ شخص بلا شخبہ ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص مرتد ملحد خارج ان اسلام اور پکا مشرک ہے اس پر جنت حرام ہے اور اسی کتاب کے صفحہ بامن پہ ان کے بارے میں جو فتویٰ عائد کیا کہتے ہیں اگر یہ شخص توبہ نہ کرے تو اس سے مسلمانوں کو علیحدگی کرنا ضروری ہے نہ اس کا جنازہ کیا جاوے اور نہ ہی مسلمانوں کی قبروں میں دفن کیا جاوے مظالم روپڑی صفحہ باون اور یہ فتویٰ جماعت اربا حدیث کی طرف سے دیا جا رہا ہے اسی کتاب مظالم روپڑی کے صفحہ باون پہ کہتے ہیں واقعی یہ شخص مذکور شریعت محمدیہ کی روح سے مشرق کافر خارج ان اسلام ہے چاہیے کہ توبت تو کرے ورنہ یاد رکھے کہ خاتمہ دین, خاتم دین اسلام پر نہیں ہوگا یہود مرے گا یہ, رامی قدر سامین. یہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حافظ عبداللہ روپڑی کے بارے میں اللہ امرت سری اور دیگر غیر مقلدین علماء کے فتح جات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں تاکہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بڑی واضح ہو کر آ جائے کہ یہ جو مراج ربانی نے اصول دیا کہ جس جماعت میں اختلاف اور تشتت ہوگا یہ صحابہ اکرام رضی الانمجمعین کے نقش قدم پر نہیں ہوگی اور جس جماعت میں اختلاف نہیں ہوگا وہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہوگی آئیے ایک اور مسئلہ کے اہل کے عالم جماعت غربہ اہل حدیث کے بانے اور امام امام عبدالوحاب ملطانی اور ان کے پیروکاروں کے بارے میں آپ ملاحظہ فرمائیں مقاصد الامامہ فمناسب الخلافہ مقاصد الامامہ و مناسب الخلافہ اس, اس کتاب کے اندر عبدالوحاب ملطانی اور ان کے پیروکاروں کے بارے میں آپ کچھ فتاوجات کیا ان کے نظریات ذرا ملحظہ فرمائیں عبدالوحاب ملطانی نے اپنے دور میں ایک امامت کا دعویٰ کیا اپنے آپ کو امام بنا کر پیش کیا اور امام کی کس درجے کا آپ ان کی بارات سے خود پڑھیں بلکہ ایک مولوی عبدالوحاب یہی جس نے امامت کا دعویٰ کیا ان کے ساتھ جو غیر مقلدین کا مناظرہ یعنی ان کا مناظرہ اور مناخشہ تھا اس پوری گفتگو کو اس رسالے میں تحریر کر دیا گیا ہے اب آپ نظریات ملاحظہ فرمائیں عبدالوحاب ملطانی اور ان کے پیروکاروں کے پھر آپ خود اس کے بعد اندازہ فرمائیں کہ یہ کس قدر, کس قدر بہمین ان کے شدید ترین اختلافات موجود تھے یہ اختلافات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن خود آپ ملاحظہ فرمائیں امام عبد الرحا ملتانی اور ان کے پیروکاروں کے بارے میں یہ مقاصد الامامہ صفحہ نمبر دو پر یہ بات درج ہے کہتے ہیں یہ لوگ جمع یہ لوگ مولانا عبد الوہا ملتانی دہلوی نے امام وقت ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا اور جو امام وقت کی اجازت کے بغیر زکات دے گا تو اس کی زکوٰۃ قبول نہ ہوگی امام وقت کی اجازت کے بغیر طلاق و نکاح بھی درست نہیں اور جو کوئی اس وقت مدعی امامت ہوگا وہ واجب قتل ہے چونکہ میں امام وقت ہوں امام عبد الوہب خود کو اس درجے کا امام قرار دے رہا ہے کہ جناب کی اجازت کے بغیر نکاح ہوگا تو بھی غلط جناب کی اجازت کے بغیر اگر طلاق ہوگی تو بھی غلط اگر ان کو زکاط نہیں دو گے تو بھی سکاط ادا نہیں ہوگی باقی جو ان کو زکاط دیں گے وہ زکاعت کہاں پہ جائے گی اس زکاط کی حقیقت کیا ہوگی میں آگے چل کر محمد جونا گڑی صاحب کا فتوا وہ بھی ان عبابت بابت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اسی مقاصد الامامہ صفحہ چودہ پر یہ بات درج ہے کہتے ہیں امام وقت اپنے نبی کا نائب ہوتا ہے یہ مولانا عبد ملتانی نے کہا کہ امام وقت اپنے نبی کا نائب ہوتا ہے جو حالت نبی کی ہوتی ہے وہی وہ امام کی ہوتی ہے علیہ مجھے آپ حضرات سامین بتائیں کیا یہ نظریہ کا نہیں ہے کیا یہ نظریہ شیت کا نہیں ہے کیا یہ نظریہ صحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیا یہ نظریہ ممت سنت وال جماعت کے طبقے کا ہے یہی مولوی عبدال کہ امام وقت امام وقت اپنے نبی کا نائب ہوتا ہے اور جو حالت نبی کی ہوتی ہے وہی امام کی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی تھی وہ ابتدا میں کون سا جہاد کرتے تھے اور ابو بکر آخری حالت نبوت کے خلیفہ تھے اس وجہ سے انہوں نے سیاست سے کام لیا اور دوسرے اس وقت کا معاملہ پکا پکایا تھا اللہ <سوار> <علیہ السلام> اصل میں جب اسے اس یہ سوال کیا گیا کہ جب تم نے امامت کا دعویٰ کرتے تو الزام کو زبان استعمال کیا کہتے ان کو تو پکا پکایا اچھا مال مل گیا تھا اس لیے ان کو وہ اگر یہ کام کر بھی لیتے فرق نہیں پڑتا تھا لیکن ہمارا چونکہ ابتدائی دور ہے تو جیسے نبوت نے ابتدائی دور میں کام کیا تھا بغیر جی اور سیاست کے اس طرز پہ میں بھی کام کر رہا ہوں کہتے اب وہ زمانہ نہیں ہے اس لیے ابتدان سیاست کوئی ضروری امر نہیں پھر یہی عبد الحب مقاصد 16 تمہارا اسلام معتبر نہیں ہے کہتا ہے اسلام ہی معتبر نہیں کیوں کہ کی حدیث شریف میں آیا ہے نہیں ہے اسلام مگر جماعت سے اور نہیں ہے جماعت مگر سرداری سے اور نہیں ہے سرداری مگر کرتا سے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بلا امام اسلام ہی نہیں لیکن اس حدیث سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ عبد الحاب ملتانی کو امام نہ بنائے کبھی اسلام ہی معتبر نہیں چلیے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جماعت غربہ اہل حدیث جو حضرات کی خدمت میں میں پیش کر رہا تھا کہ اس میں کس قدر وہ غلیظ اور غلط نظریات پیش کیے گئے ہیں پھر اسی محمد اسی عبد الوہا ملتانی کے رد میں ایک کتاب محمد جونا گڑی کی مارکیٹ میں موجود ہے جس کا نام ہے ضلع محمدی یعنی امامت محمدی آپ حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اب اس کتاب میں محمد جنا گڑی نے جو فتویٰ اور جو سخت قلم استعمال کیا ہے آپ اس قلم کو دیکھیں اور اس تحریرات کو پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ صحابی پیغمبر سلم کے نقشے قدم پر چلنے والا کون ہے مولانا محمد جنا گڑی اسی کتاب ذیل محمدی اور امامت محمدی اس کتاب کے صفحہ نمبر تین پہ تحریر کرتے ہیں یہ جو میں نے کتاب تحریر کی ہے ممکن ہے بعض حضرات کو اس کی اشکال پیدا ہو کس قدر سخت کتاب تو لکھنے چاہیے تھی اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ خود لکھتے ہیں کہتے ہیں جن مقامات میں امامت کا ببائی کیڑا اب تک پیدا نہیں ہوا یعنی جس کو عبد نبوت کی نیابت کا درجہ دے رہا ہے اسی امام النبوت کی نیابت کو محمد صاحب ایک وبائی کیڑا قرار دے رہے ہیں اب بتائیں دونوں میں اسلام کیا ہے غلط کیا ہے یہ فیصلہ سامین میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہتا ہے جن مقامات میں امامت کا وبائی کیڑا اب تک پیدا نہیں ہوا وہ حضرات اس مضمون کی حمیت کا احساس گو نہ کریں لیکن جہاں یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے وہاں کے صاحب خوب جانتے ہیں کہ کے کے شعلے بلند ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ اختراک اور شکار جماعت میں جنہوں ہیں ہیں نے جو امامت کا دعویٰ کیا ہے یہ موجودہ دعوے داران امامت تو کفر کے غلام ہیں جن کو اپنی امامت پہ ناز ہے اپنی امامت کا دعویٰ ہے نبوت کا جان شین ہونے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہتا ہے کہتے موجودہ دعوے داران امامت تو کفر کے غلام ہے نہ یہ جہاد کر سکے نہ ان کے ہاتھ اسلام سے برسرے بکار آنے والے کافروں کے مال غنیمت نائیں کہتے ہیں نہ انہی تقسیم کی ضرورت بس منصب امامت کے لائے کی ہرگز نہیں کس اور کسی زل محمدی کے صفحہ آٹھ پہ یہی محمد جونا گڑی صاحب ان کے بارے میں تحریر کر رہے ہیں کہتے ہیں آج کل آج کل تو آپ جانتے ہوں گے کہ موجودہ امامت تو ہے ہی صرف ٹکے رولنے کے لیے چنانچہ یہ امامت علاوہ نقدی کے ہزارہ روپے کی غیر منقول جائیدادیں اور زمین چھوڑ کر جاتے ہیں گرامی قدر سامعین اپ مجھے بتاؤ کیا صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر یہ امامت ہے صدیق اکبر دنیا سے گئے ہیں کون سی دولت چھوڑ کر گئے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گئے کون سی دولت اور جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں کیا صحابہ پیغمبر کی خلافت یہی تھی کہ جن کے بارے میں خود محمد گڑی کہہ رہا ہے उधर ان کا دعویٰ کہ ہمارے بغیر زکات نہ دو میں امام وقت ہوں زکات میرا حق ہے اور ادھر ان کے خلاف کہ زکات کیا ہو گے یہ تو ٹکے رولنے کے لیے امامت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے آگے اسی کتاب کہ باوجود امامت باوجود ذوف کے باوجود امامت کی قابلیت نہ ہونے کے چو طرف سے دعوے دار کھڑے ہو گئے ہیں بزبان رسول معصوم مثل گدو کے ہیں اب آپ بتاؤ کہ آج تک یہ فتویٰ کسی حنفی مالک نے کسی حنفی عالم نے حضرت شافی مالک کا امام کے بارے میں شافی عالم کے بارے میں بھی ہے کہتا ہے یہ مثل گدوں کے ہیں اور پھر حوالہ یہ مثل گدوں کے ہیں تم ایک دوسرے کو گدہ قرار دو ایک دوسرے کو کافر مشرق قرار دو ایک دوسرے کو زندید قرار دو ایک دوسرے کو مال بٹورنے کے لیے امامت کا دعوے دار کہ دو، تمہارا اختلاف پھر بھی منہجاب پیغمبر ہے اللہ رب العزت افاظت فرمائے اس دجل سے اللہ امتی کو محفوظ فرمائے پھر اسی زل محمدی کے صفحہ پندرہ پہ محمد جونا گڑی صاحب تحریر کر رہے ہیں کہتے ہیں میں اپنے دوستوں کو اپنے دوستوں کو مشورہ دے رہے ہیں میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ روپڑی تنظیم ہو توجہ فرمائے روپڑی تنظیم ہو یا دہلوی امامت ہو صرف اتنا سن کر کے بیعت نہ کرنے والا جاہلیت کی موت مرنے والا ہے بغیرہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لو بلکہ یہ سمجھو کہ اس کے لیے شرط اولین خوف مختار مسلم بادشاہ ہو انہوں نے یہاں صرف روپڑی تنظیم کی ترتیب نہیں کی بلکہ دہلوی امامت اور دونوں کا رد کیا ہے پھر یہی مولانا محمد جونا گڑی ضلع محمدی سفح اٹھارہ پہ تحریر کرتے ہیں کہتے ہیں موجودہ امام نہ تو کسی پر رحم کر سکے عجیب فتوا کہتے موجودہ امام نہ تو کسی پر موجودہ امام نہ تو, تو کسی پر رحم کر سکیں کیونکہ یہ خود دوسروں کے رحم پر جیتے ہیں یہ بات ہم کہتے تو تمہارے پشانی پر بل پڑتا ہم کہتے تمہارے پیٹ میں مروڈ اٹھتا جب ہم نے کہا کہ تم غیروں کے رحم و کرم پہ جیتے ہو تم غیروں کے غلام ہو تو تم نے کہا جی دیکھو حدیث کے خلاف بڑی شخص زبان استعمال کیا ہے محمد جونا گڑی صاحب حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے فرما رہے ہیں موجودہ امام نہ تو کسی پر رحم کر سکے کیونکہ کہ یہ تو خود دوسروں کے رحم پر جیتے ہیں پھر یہ تو ایسے چور اور ڈاکو ہیں کہ مسلمانوں کی زکاتے بھی ڈکار جائیں جن جن جن کے ان کے خطر ان کے ان کے, کے, کے, کے فطرے اور قربانی کی کھالیں بھی یہ نوچ کھائیں یہ دینے کا تو نام ہی نہیں جانتے ہاں لینے کے لیے ان کی ہر وقت کھلی رہتی ہے جب یہی بات ہم نے پاکستان میں لشکر طیبہ کے بارے میں بات کی یہی بات جماعت الوا کے بارے میں کی ان کا کام صرف مال ہڑپ کرنا مال جمع کرنا اور مال کو بٹورنا ہے تو لوگوں نے کہا بڑی شخص زبان ہے لیکن یہی محمد جنہ گڑی صاحب کہہ رہے ہیں ان کا کام ہی صرف زکاعتے, یہ چور اور ڈاکو ہے گرامی کا تصامین مجھے آپ حضرات فرمائیں کیا حفی علماء کیا گرامی قدر سامین دیانت داری کے ساتھ آپ یہ بات فرمائیں کہ کیا حنفی علماء نے شافی علماء کو اس قدر سخت زبان سے مخاطب کیا ہے کبھی آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے علماء بھی یہ بات فرماتے ہوں اللہ رب العزت ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے خیر یہی ضلع محمدی جو میں نے آپ رات کی خدمت میں پیش کی ہے ان میں کتنی وضاحت کے ساتھ ان کے خلاف یہ تمام تر قسم افتاو جات موجود تھے آخر میں یہ ان کے بارے میں وہ فتوا جو ضلع محمدی اس کتاب میں بڑی سراہد کے ساتھ موجود ہے اور ایک, دو نہیں ایک علماء اہل حدیث نے فتوی پر دستخط کر دیے ہیں وہ اصل میں مسئلہ صرف یہ تھا کہ مولوی عبد الوہاب نے جب ایک فت سوال کے جواب میں ایک فتویٰ دیا تو اس سوال کے جواب میں جو فتویٰ آیا اس فتوی کا رد کرتے ہوئے اور اس فتوی کی بنیاد پر جو ان کے خلاف فتاوی آئے علماء اہل حدیث کی طرف سے اپ ان کو ذرا ملاحظہ فرمائیں ہوا یہ کہ محمد یہ عبد الوهاب ملطانی سے سوال یہ کیا گیا شرکیہ الفاظ سے سانپ کتے وغیرہ کے کاٹے ہوئے پر دم کرنا جائز ہے یا نہیں انہوں نے جواب یہ دیا کہ بہتر تو نہیں ہاں <سلام> اگر کسی مسلمان کی خیر خواہی کے لیے بوقت مجبوری, مجبوری و ضرورت کر بھی دے تو کوئی مذائقہ نہیں یہ سوال اور پھر اس سوال کا جواب یہ محمد گڑی صاحب نے اسی سوال کو نقل کیا اور سوال کے جواب کو نقل کیا اور اس سے پہلے محمد گڑی صاحب کہتے ہیں اس سے بھی خطرناک مسئلہ ان کا شرکیہ منتروں اور جنتروں سے دم جھاڑنے کا ہے انہوں نے جو امامت کا دعویٰ کیا وہ ٹھیک ہے الگ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک مسئلہ وہ کون سا ہے پہلے خلافت اور امامت کی بنیاد پہ ان کے خلاف گفتگو کی ہے اور اب محمد جونہ گڑی صاحب کہتے ہیں اس سے بھی خطرناک مسئلہ ان کا شرکیہ جنتروں سے دم جھاڑ کرنے کا ہے یہ فرقہ اس میں مولوی عبد الوہاب صاحب اور ان کے ساتھ لڑکے مولوی عبد کا پیرو ہے لہذا آپ مولوی صاحب اور ان کے ساتھ زادے کے الفاظ مشرکانہ ان کے سیفا سے پڑھے صیفہ رمضان انیس اب پہلے ان نے ان کا فتوہ نقل کیا کہ شرکیہ الفاظ سے سامپ پتے وغیرہ کارٹے اوپر دم کرنا جائز ہے یا نہیں جب یہ سوال کیا گیا تو جواب میں فتوہ یہ دیا بہتر تو نہیں ہاں اگر کسی مسلمان کی خیرخواہی کے لیے وہ وقت مجبوری بزرور کر بھی دے تو کوئی مزائقہ نہیں جب یہ فتوہ مولوی عبدالحاب صاحب کہایا دستخط کے ساتھ ان کے اوپر جو فتویٰ عائد کیا گیا وہ فتویٰ سامین ملازم فرمائیں ضلع محمدی صفحہ چوبیس یہ فتویٰ بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے اور اس فتوی پر دستخط کرنے والے تحبت الحبی کے مصنف مولانا عبدالرحمان مبارک پوری مولانا ثنا المرد سری مولانا سید محمد داؤد غزنوی اور حافظ عبداللہ روپڑی مولانا محمد اسماعیل گجر والے والے یہ تمام حضرات شامل ہیں کہتے ہیں حدیث, حدیث کے ان اکابر کو نے فتویٰ یہ عائد کیا یہ کلمات شرکیہ اور کفریا ہیں مولوی عبد الوہاب کو ان سے توبہ کر کے موحد ہونا چاہیے ورنہ ان سے مسلمان کا تعلق کر لیں یہ مولوی عبد الوہاب صاحب پر ان اکابرین علماء اللہ حدیث نے فتویٰ کیا گرامی قدر سامع میں آخر میں انہی مولوی عبد الوہاب صاحب کے بارے میں ایک فتویٰ جو محمد مبارک استاد اسلامیات نبی باغ میموریل گورنمنٹ کالج کراچی کے مصنف نے کتاب تحریر کی ہے علماء احناف اور تاریخ مجاہدین اس کتاب کے نام کو دیکھ کر ممکن ہے کسی غلط فہمی ہو جائے کہ شاید یہ جی احناف علماء میں سے کسی حنفی عالم نے کتاب تحریر کی ہے یہ جی کسی حنفی عالم کی کتاب نہیں بلکہ غیر مقلد کی کتاب ہے اسی کتاب کے صفحہ باون اور ترپن پہ یہ بڑا تفصیل کے ساتھ فتویٰ موجود ہے اس فتوی کو آپ ذرا حضرات غور سے پڑھیں صفحہ 52 اور صفحہ ترپن کہتے ہیں جماعت اہل حدیث باغی جماعت ہے جس کا جماعت اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں بلکہ پوری جماعت ماں امام کے واجب القتل ہے افسوس سید آمد شہید کی تحریک کامیاب ہو جاتی تو ضرور جماعت غربہ اہل حدیث کو مال امام کے قتل کیا جاتا جس طرح سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسالمہ قذاب اور ان کے ساتھیوں کو کافر کردار تک پہنچایا پہنچا دیا تھا جس جس طرح مسالمہ قذاب کی حمایت کرنے پہنچا دیا تھا جس طرح مسالمہ قذاب کی حمایت کرنے والے مجرم تھے اسی طرح وہ علماء جو جماعت غربہ اہل حدیث کے جلسوں کو رونق بخشتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں قدر سامین آپ اندازہ فرمائیں کہ کی طرح ہے اور جس طرح مسلم کذاب کی حمایت کرنے والے مجرم تھے ان کے جلسوں کو رونق بخشنے والے بھی اسی طرح مجرم ہیں اور اگر کہتے ہیں تحریک سید آمن شہید کی کامیاب ہو جاتی تو ان کو قتل کر دیا جاتا گرامی در سامین جو بات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا تھا میں اس کو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارض کر رہا ہوں آپ ذرا توجہ فرمائیں یہ ایک طرف ان کے بارے میں فتوہ مسلک علماء کے اہل حدیث کا اور ایک طرف دعویٰ ان کا اپنا خود فتاوہ ستاریہ میں اپنے بارے میں یہ کیا بڑے بلنگو دعوے کر رہے ہیں بلند دعو میں یہ دعوے کیے کہتے ہیں خدا بخش ہمارے استاد حضرت محالمین ابو محمد عبد ملتانی کو انہوں نے حضرت مولانا سے اس عقیدے کی تعلیم حاصل کر کے دہلی میں علم گاڑ دیا آواز بلند کی کون سا عقیدہ تمہارے علماء ان کو کفر اور فتوی کفر اور شرک کے فتوے سے ان کو کفر اور شیرک کے فتوے, فتوے پہ عائد کر رہے ہیں اور تم کہتے ہو عقیدے کی تعلیم حاصل کی اور دہلی میں علم گار دیا آواز بلند کی ہزاروں بلکہ لاکھوں توحید کے گرویدہ ہوئے توحید کے نور سے منور ہوئے توحید دلوں میں گاڑ دی آج ان کی جماعت وربہ علم توحید کو لے کر شرک و غرب میں زندہ ان کی کرامت موجود و گواہ ہے ان کی دلیل صورت کی طرح ہے اس میں شبوں کی گنجائش نہیں یہ مجسمہ توحید جس نے اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقف کیا تھا علم توحید بلند کیا گرامی قدر شامی تم خود کو مجسمہ توحید کہہ رہے ہو اور تمہیں تمہارے علماء کافر اور مشرق قرار دے رہے ہیں. یہ عجیب منطق ہے محترم سامعین میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تم خود کو مجسمہ توحید کہتے ہو علم توحید کے بلند کرنے والے کہہ رہے ہو تمہارے علماء تمہیں مشرق اور مسالمہ اذاب کی طرح واجب القطر قرار دے رہے ہیں اس دن تحریرات کے بعد قدر سامعین اب مجھے آپ یہ بتائیں اگر ستر اگر اہل حدیث علماء مولانا ثناء اللہ امرت سری کو بدعتی جہنمی متضلی آل سنت سے خارج سبیر المومین سے خارج ملد اور زندگی تمام کو زمین سے بدتر قرار دے اگر مشہور اہل حدیث عالم حافظ عبداللہ روپڑی کو چودہ اہل حدیث علماء نے فتویٰ جاری کر کے مشرق اور ملے اسلام قرار دیا اگر جماعت غربہ اہل حدیث اور ان کے امام کو اکسٹھ علماء اہل حدیث نے فتویٰ دے کر کافر اور مشرق اور واجب القتل تک قرار دے دیا اب آپ بتائیں یہ اختلاف کفر اور اسلام کا ہے یا نہیں یہ اختلاف شرک اور اسلام کا ہے نہیں تو اتنے بڑے اختلاف کے ہوتے ہوئے کیا آپ اس مسلک کو آپ کہہ سکتے ہیں اصحاب پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے والا ہے میرا زبانی سے میں پوچھتا ہوں تم نے جو کہا کہ لوگوں اس اصول کو پلے باندھ لو اس اصول کو تھام لو کہ جن میں اختلافات ہوں گے وہ صحابہ کے نقش قدم پر نہیں ہیں جن میں تفرق اور تشدد ہوگا وہ صحابہ کے نقش قدم پر نہیں ہیں پھر اپنی زبان سے کہہ دو کہ مسلک اہل حدیث صحابہ کے نقش قدم پر نہیں ہیں پھر تم یہ مان لو کہ تم اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں ہو کیوں حنفی اور شافعیوں کے اختلاف فرعی اجتہادی تھے اگر اجتہادی اختلافات کو دیکھ کر تم صحابہ پیغمبر ارسل ان کو الگ قرار دے سکتے ہو تو پھر کفر اور شرک اسلام اور کفر کے اختلاف کو بنیاد بنا کر جا صحابہ پیغمبر سے الگ قرار نہیں دیا جا سکتا گرامی قدر سامین میں یہ بات اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ میراث ربانی مسلسل جو فتوی بازی اور غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے کبھی کو تعجب ہوتا ہے کہ مولوی ہو کر اتنی اپنی نہیں ہے بلکہ ان نے زبان لی ہے لیکن فرق یہ تھا وہ گندی زبان کل آپس میں تھی آج وہی گندی زبان ہمارے بارے میں استعمال کی جا رہی ہے اللہ حفاظت فرمائے بقول شائر شائر ایک بات کہی تھی کہتے زباں وقفان اور تشنی ہو یہی تیرے مذہب کا لبے لباب زباں وقفیتان اور تشنی ہو یہی تیرے مذہب کا لبے لباب جو تفریق کے بیچ بوئے وہی ہے فرز ہے فرزند, لائق بڑا، فرزند لائق بڑا کامیاب. عجیب بات ہے کہ جو اختلاف کے بیچ بوئے اسی کو تم لائق اور کامیاب کہو گے جو اختلاف اور تشدد کی بات کریں وہی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا اللہ رب العزت سامع تمام احباب کو ان کے دجل ان کے مکر ان کے فریب سے محفوظ رکھے اللہ ہم سب کو آل سنت وال کے مسرک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے چند ایک عبارتیں آپ حضرات کی خدمت میں صرف یہ بات دوازہ کرنے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کی ہے اور اپ حضرات نے پوری میری گفتگو میں اس بات کو سماعت فرمایا ہوگا کہ میں نے پوری گفتگو کے درمیان مسلک اہل حدیث پر کوئی فتویٰ نہیں دیا اہل حدیث کے کسی عالم پر میں نے کوئی فتویٰ عائد نہیں کیا اہل حدیث کے علماء میں سے کسی عالم کے بارے میں میں نے اپنی زبان کو اس طرز پر استعمال نہیں کیا کہ جو زبان براج ربانی نے اختیار کی ہے جو زبان توصیف الرمان نے اختیار کی ہے جو زبان ان حضرات کو لمان اختیار کی ہے گرامی قدر سامین سنجیدہ اور علم شخص کے, سمجھنے کے لیے کیا یہ موٹی سی گفتگو کافی نہیں ہے کیا یہ طرز تکلم انسان کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کیا کسی خطیب اور کسی واعث کا لب و لہجہ اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے گرامی قدر سامین مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم یہ خبریں سنتے ہے کہ میرات جربانی کی اس گفتگو سے فلا شخص متاثر ہوا میں <سؤال> کہ تو متاثر نہیں ہوا <سؤال> وہ شخص صاحب علم نہیں ہوگا <سؤال> تو جو صاحب علم نہ ہو اس کے سامنے اگر غلط قسم کی گفتگو دلائل کا رنگ دے کر بیان کی جائے تو لوگ ظاہر بات کا متاثر تو ہوں گے اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے ہم اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوات گرامی کو معیار حق سمجھتے ہیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے نقشہ پر چلنے کو راہ نجات سمجھتے ہیں ہم ما ان علی و صحابی پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح استہادی اختلافات کو برداشت کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے اور اپ کو ما ان علی و صحابی اور قران کریم کی ایت فائن امنو بمسلم ما عملتم به اور اسی طرح قران کریم کی دیگر آیات کے مطابق ہم اصحاب کو اپنا راہبر اور راہنما سمجھ کر نقش قدم پر چلنے کی میں ارض یہ کر رہا تھا کہ اس سبیل مومنین سے مراد کون ہیں آج کل کہ یہ جوگی سودھو سوفی سنت نہیں یہ سادھو سنت نہیں جو خانقہوں میں بیٹھ کے قادریت اور نقشبندیت اور چکشیت اور سہروردیت اور تیجانیت اور رفاعیت اور بدویت اور کلیبیت اور یہ نے فلانے, فلانے کے گل گاتے ہیں اور ان کی طرف منصوب کرتے ہیں اپنے آپ کو یہ مومنین نہیں ہیں یہ مومنین کی راہ نہیں یہ شیطانوں کی راہ ہے یہ کس کی راہ ہے شیطانوں کی راہ آپ حضرات معراج ربانی کے پیش کردہ فارمولوں کی روشنی میں علماء اہل حدیث کا تذکرہ سنے اور پھر معراج ربانی سے پوچھے کہ ان علماء اہل حدیث اور کبار اہل حدیث علماء کے بارے میں اس کی رائے کیا ہے معراج ربانی نے پہلے جہالت پر مبنی یہ فارمولہ اور اصول پیش کیا کہتے اگر تم یہ دیکھنا چاہو صحابہ کرام رضی المجمعین کے نقش قدم پر کون ہے تو دیکھو اگر کسی میں اختلاف ہو اگر کسی میں تشتت افطراک ہو آپ سمجھیں صحابہ کے نقش قدم پر نہیں اس لیے کہ جو صحابہ کرام کے رضی اللہ عمین کے نقش قدم پر چلتا ہے ان میں اختلافات نہیں ہوں گے تو میں نے آپ اذرات کی خدمت میں گزارش کی اگر اس فارمولے کو مان لیا جائے تو پھر مولانا ثنا اللہ سری جن کو ستر اہل حدیث علماء نے بدعتی جہمی سنت سے خارج ملر تمام کفار زمین سے بدتر قرار دیا اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہوگا مشہور اہل حدیث عالم حافظ عبداللہ روپڑی صاحب کو چودہ علماء اہل حدیث نے مشرق ملحد جھوٹا بدعقیدہ کافر مترد اور خارج ان اسلام قرار دیا جماعت غرب اہل حدیث اور ان کے امام عبدالوہاب ملتانی کو اکسٹھ علماء اہل حدیث نے چور ڈاکو اور ان کو فتوے کی بنیاد پر ان کو مشرک اور کافر قرار دیا اور ان کے پوری جماعت کو واجب القتل قرار دیا تو اتنے بڑے جیت علماء اگر میراج ربانی کے فارمولے کو مان لیا جائے تو پھر یہ صحابہ کرام رضی عن مجمین کے نقش قدم پر نہیں ہوں گے اور ابھی آپ نے ایک نیا فارمولہ میراج جبانی کا سمات کیا کہتا ہے قرآن کریم نے جو مؤمنین کی سبیل بتلائی سبیر المؤمنین سے وہ نکل جاتا ہے جو چشتی قادری نقشبندی اور سوروردی ہو تو اگر چشتیت نقشبندیت اور سوروردیت یہ سبیر المؤمنین سے نکلنے کے راستے ہیں تو گرامی قدر سامین میں میراج جبانی کے مسلک کے جید اکابر علماء کا تذکرہ آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد آپ سے فیصلہ لوں گا آپ لبانی سے پوچھیں کیا اس کے دیے گئے فارمولے کے مطابق کیا یہ آئمہ علماء یہ اکابل علماء اہل حدیث جنہوں نے اپنے مسلک کی بے حد خدمت کی ہے کیا یہ سبیر المین سے خارج ہیں کیا السب اللہ آپ ان کو کافر اور مشرک کہہ دیں گے یہ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب یہ مرحوم کا تذکرے پر مشتمل یہ کتاب موجود ہے کہ مولانا دعوت غزنوی، اللہ کی زندگی کی حالات کے مشتمل کتاب اس کے صفحہ نمبر ایک سو بارہ پہ محترم مولانا داود غزنوی اور ان کے والد مولانا عبدالجبار غزنوی کا تذکرہ پڑھیے کہ کیا یہ لوگ نقش بندی یا کسی اور سلسلے سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں ان میں لکھتے ہیں کہ مولانا محمد داود غزنوی کچھ خاص خصائص کے حامل تھے وہ علاوہ خطیب اور مقرر ہونے کے ایک پختہ کار عالم دین تھے تفسیر حدیث تصوف میں کامل دستگاہ تھی ان کی تقریر متین مدلل پر مقصد اور قرمانی حشب و زوایت سے پاک ہوتی تھی نقش بندی کے سلسلہ سے منسلک تھے ایک دفعہ نیلا گمبت کی مسجد میں اپنا طریقہ سلسلہ اپنا طریقہ کا سلسلہ یوں بیان فرمایا کہ سلسلہ نقشبندیہ میں میری بیعت اپنے والد حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ سے ہے اور حضرت مولانا عبد الجبار صاحب کی بات اپنے والد حضرت مولانا عبداللہ غزنوی رحم اللہ سے ہے حضرت مولانا عبداللہ غزنوی رحم اللہ کی بات شیخ وقت حضرت مولانا حبیب اللہ کنداری سے ہے محترم سامین، اب مولانا دعوت غزنوی اور ان کے والد مولانا عبدالجبار غزنوی اور ان کے والد مولانا عبداللہ غزنوی اب یہ تین جیت علماء ان کے بارے میں آپ کیا راہ دیں گے؟ کیا سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہونے کے بعد یہ حضرات سبیل المومنین سے خارج ہو گئے؟ کیا مسلم اور کافر ہو گئے تھے؟ اور اسی طرح محترم مولانا عبداللہ غزنوی جن کی حدیث کی سند میاں نظیر عسین دلوی سے ملتی ہے اور انہوں نے سند حدیث میاں نظیر عسین دلوی سے لی ہے ان کا تذکرہ اسی تذکرہ دعوت غزنوی کے صفحہ دو پر موجود ہے کہ مولانا دعوت غزنوی مولانا عبداللہ غزنوی یہ کس مسلک اور کس سلسلہ میں بیعت تھے ان کا تذکرہ آپ سمات فرمائیں کہتے ہیں صفحہ دو پر ہے۔ انہوں نے سیر و سلوک باطن میں نسبت اویسی حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عنایت سے طریقہ نقش بندیا میں قدم رکھا ان غور فرمائیں انہوں نے اویسی سلسلہ باتن میں سیر و سلوک باطن میں نسبت اویسی حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالی کی عنایت سے طریقہ نقش بندیا میں قدم رکھا یہ وہی طریقہ نقش بندیا کہ جس کو میرا سبیر المومنین سے خارج قرار دے کے اسلام سے خارج قرار دے رہا ہے اس کے بعد سید آدم بنوری کا بھی اختصاب کیا اور سرسلہ بنوریہ میں مجاز ہوئے گرامی قدر سامع اس کے بعد آپ ایک معروف اور مشہور عالم امام شکانی کے بارے میں آپ الحظہ فرمائیں امام شکانی کے بارے میں نواب صدیق علی شوکانی یہ کس سلسلے سے تعلق رکھتے تھے کیا یہ صرف فن حدیث کے امام تھے کیا یہ صرف فن تفسیر کے امام تھے کیا یہ صرف انہی دینی علوم میں دسترط رکھتے یا اس کے علاوہ وہ کسی سلسلے میں بیت بھی تھے کہتے ہیں قاضی محمد علی شوکانی نقش بندی تھے قاضی محمد علی شوکانی یہ نقش بندی تھے جو گرامی قدر سامع آپ خود ملازہ فرمائیں کیا محمد علی شوکانی جیسا نقش بندی سلسلہ میں داخل ہونے کے بعد سبیر المین سے نکل گیا کیا اس بنیاد پہ میرا سامنے رکھتے ہوئے ان کو علیہ اللہ مشرق اور کافر قرار دے دیں گے اور یہی امام شکانی جن کا تذکرہ میں نے کیا یہ تو معمولی درجے کے عالم نہیں بلکہ یہ وہی شخص جن کا نواب شدیک اصل خان کی کتاب اور روزت الندیہ میں ان القاب کے ساتھ تذکرہ موجود ہے امام العما مفتی اما فرید الآر شیخ الاسلام قدوت العام آخر المشتحدینسن کی کتاب عرف الجادی میں انہیں ان القاب سے ذکر کیا گیا علامہ ربانی امام العمہ مشتحد مطلق قاضی قزاد اور محمد علی شکانی یہی وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں وحید الزمان، کنز الحقائق کے صفحہ 230 سو تیس پہ لکھتے ہیں بقال شوکانیوں من اصحابنا ہمارے اصحاب میں سے شکانی یوں فرماتے ہیں میر ابراہیم سیالکوٹی تاریخ اہل حدیث سوہ ایک سو انیس پہ لکھتے ہیں شکانی اہل حدیث کے مسلم پیشوا اور مجتحد تھے گرامی قدر سامین اب دیکھیں ادھر امام شکانی کے بارے میں اہل حدیث مسلک کے علماء کی رائے کیا ہے اور میراج ربانی کے فارمولے کے مطابق ان پر فتوہ کون سے آئید ہوگا کہ میں آپ کی رائے پر چھوڑتا ہوں آپ چاہیں تو امام شکانی کو وہی مقام دیں جو مسلک اہل حدیث کے علماء نے دیا یا آپ میراج ربانی کے فارمولے کی روشری میں ان کو وہ مقام دیں میراج ربانی جو اپنے فارمولے کی روشری میں ہنفی علماء کو دے رہا ہے نباب صدیق حسن خان کے والد حسن بن علی قنوجی ان کا تذکرہ نواب شدید ایک سو دس پہ کیا کہ نواب صدیق مرحوم کہتے ہیں کہ میرے والد میرے والد نقش بندی تھے نواب صدیق حسن مرحوم نے اپنے والد کے بارے میں کہا کہ میرے والد نقش بندی تھے اب گرامی قدر سامین میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مسلک اہل حدیث کے عالم نواب حسن کے والد جن کا تفصیلی تذکرہ نباب صدیق حسن نے اپنی کتاب المکلل میں بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے ان کے بارے میں خود ان کے فرزان فرما رہے ہیں کہ میرے والد یہ نقش بندی تھے اب نقش بندی سلسلے میں داخل ہونا اگر سبیر المومنین سے نکل جانا ہے تو ربانی صاحب نواب صدیق مرحوم کے والد پہ کون سا عائد کرنا پسند کریں گے ان کی چھوڑتا ہوں اور خود نواب صدیق سسل مرحوم ان کا اپنا مشرف اور وہ کس سلسلے سے تعلق رکھتے تھے ان کے صاحبزادے نے معاصر صدیقی کے نام پہ نواب صدیق سل مرحوم کے حالات زندگی تحریر کی ہے اس کی جلد نمبر چار سفر پہ نواب شدیکسن خان کا اپنا قول منقول ہے جن کون کے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا اور میرے آبا اور میرے اساتذہ اور مشاہد کا طریقہ نقش بندیا ہے اگرچہ اور طریقوں کی بھی اجازت ہے اگرچہ اور طریقوں کی بھی اجازت ہے اب فرمائیں کہ کہاں نواب صدیق کسن اپنا اپنے اساتذہ اور اپنے مشائق کا طریقہ نقش قرار دے رہے ہیں اور کہاں میں ربانی کا فارمولہ کہ نقشبندیت بندیت کا یہ جو سلسلہ ہے یہ سب المؤمنین سے الگ ہے بالکل اسی طرح نواب صدیق حسن خان جو مسلک اہل حدیث کے معمولی عالم نہیں بلکہ ان کے بارے میں ماننا سنا اللہ عمرت سری لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے نام ورد سلفی اہل حدیث مصنف مولا نواب صدیق حسن خان مظالم روپڑی صفحہ نمبر 30 اور ان کے بارے میں میر ابراہیم سیالکوٹی تاریخ اہل حدیث صفحہ تین سو پر تحریر کرتے ہیں شیخ و شیخنا حضور پر نور نواب سید صدیق حسن خان صاحب اور ان کے بیٹے نے سوان حیات ان کی مفصل یہ تحریر کی ہے ان کی کتاب کتابیا جن کے بارے میں شیخ البانی اپنے طلبہ کو نصیحت کیا کرتے کہ آپ ان کی کتاب النبی ندیا ضرور مطالعے میں رکھے اور آج بھی مسلک اہل حدیث کے مدارس میں ان کی کتاب یہ داخل نصاب ہے اور باقاعدہ نصاب کے اندر کتاب کو پڑھایا جا رہا ہے میں ربانی صاحب سے میں کہوں گا آپ اپنے مسلک سے منسلک مدارس کے محتمین کو ایک خط لکھیں اور ان کو رائے دیں کہ کہ نواب صدیق حسن خان صاحب میرے وضع کرتے فارمولے کے مطابق مومنین کی فہرست میں نہیں آتے لہذا ان کی کتاب کو نصاب ان کی کتاب کو اپنے مدارس کے نصاب سے خارج کر دیا جائے کچھ ہمیں بھی اس کا اندازہ ہو تمہاری اپنے مسلک میں وقت کیا ہے تمہاری اپنے مسلک والوں کے نزدیک اہمیت کیا ہے نواب نور حسن خان نواب صدیق حسن خان کے بیٹے نواب نور الحسن کے جن کے بارے میں نزہت الخواتر کے ترجمہ نمبر پانچ سو بتیس کے تعلقہ ہے کہ یہی نواب نور حسن کے بارے میں کہتے سم رحلہ الہ مراد آباد وعدرہ کا بہت شیخ القبیر فضل الرحمن بن اہلاللہ البکری المراد آبادی ہو من ہو کہ نواب نور الحسن خان یہ مراد آباد کے اور وہاں پہ شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی صحبت میں رہے ان سے استفادہ کیا ان سے علوم حاصل کیے پھر آگے چل کر ان نواب نور الحسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو اپنے شیخ فضل الرحمان مراد آبادی رحم اللہ سے حد درجہ محبت اور عقیدت تھی اور الفاظ المرادآبادی مولانا, فضل المراد آبادی مولانا فضل مراد آبادی سے ان کو کس قدر عقیدت تھی اور مولانا فضل الرحمان مراد آبادی مرحوم یہ جی سلسلہ نقش بندیا کے بزرگ تھے جن کے بارے میں علامہ وحید الزمان علامہ وہی تو زبان خود مسلک اہل حدیث, حدیث, حدیث کے جو ایک جید, جید عالم ہیں سیاستتا کا ترجمہ لکھا اور مسلک اہل حدیث کی ان کی خدمات موجود ہیں اور آج بھی پاکستان سے شائع ہونے والی عقید مسلم نامی کتاب میں جہاں محدثین ان کا تذکرہ کیا گیا جن کا تعلق حدیث کے مسلک سے ہے ان میں واضح طور پہ تذکرہ علامہ وحید الزمان کا موجود ہے تو علامہ وحید الزمان مسلک اہل حدیث کے جید عالم اور ان کے ہاں وہ قابل قدر عالم تھے نواب وحید الزمان کے بارے میں آپ ادرات دیکھیں یہاں پر تحریر موجود ہے نزت الخواتر کے پانچ سو اکتالیس نمبر ترجمہ میں جو علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے اس نزت الخواتر کے ترجمے میں جہاں علامہ وحید الزمان صاحب کے حالات تحریر کیے ہیں وہاں پہ یہ بات بڑی وضاعت کے ساتھ درج کی کہ مولانا وحید الزمان صاحب علوم کی تحصیل کے لیے اسفار فرما رہے ہیں آخر وہ علمان فضل مراد آبادی رحمہ اللہ کے یہاں پہنچے اور صرف یہ نہیں کہ ان سے محض یہ ظاہری علوم ہی حاصل کیے بلکہ کہتے ہیں کہ وہ علوم حاصل کرتے ہوئے جب حضرت مولانا فضل الرحمان مراد آبادی کے یہاں پہنچے کہتے ہیں ببا یا تلقاد نقش بندی بادان کہ پونا فرمان فر مراد آبادی سے طریقۂ قادریہ میں بیعت ہوئے اور بعد میں شیخ نے ان نقش بندیا کے اندر بھی داخل فرمایا گرامی قدر سامین میں نے ان جید علماء کا ترجمہ کیا کہ جو حنفی المسلک نہیں بلکہ یہ علماء وہ تھے کہ جن کا تعلق مسلک اہل حدیث اور غیر مقلدین علماء کے اکابرین کی فہرست میں ہے تو یہ نقش اگر سلسلہ میں ہے سلسلہ کے اندر ہیں تو پھر یہ بات کیسے مان لی جائے کہ ان کو سبیل المین سے اس بنیاد پہ خارج کر دیا جائے کہ نقش بندی یا قادری سلسلے کے اندر داخل تھے تو میرا بانی نے پہلے ہاتھ صاف کیا کہ جن علماء میں اختلاف ہے وہ صحابہ کے نقش قدم پر نہیں لہٰذا اس سے امرت سری صاحب کو صاف کیا پھر اس نے بڑے بڑے اکابر پہ ہاتھ کو صاف کیا اگر اس فارمولے کو مان لیا جائے کہ نقش اور چشتیت، یہ ترق کے اربا یہ سبیر المومن سے الگ ہے تو جیت علماء جن کا میں نے تذکرہ کیا آپ بتائیں ان علماء کو کن خاتے میں ڈال دیں گے ایک طرف ربانی کی رائے ہے اور ایک طرف مسلق عالم کے جیت عالم مولانا داؤد غزنوی مرہوم مرحوم کی رائے آپ ان کی رائے بھی سماعت فرمائے ان کے بیٹے داود غزروی نے جو ان کے حالات مشتمل کتاب داؤد غزروی تحریر کی ہے وہ ان سلسلے اور ان سلسلوں سے تعلق رکھنے والے علماء کے بارے میں کیا رائے رکھتے صفا دو پر یہ بات موجود ہے کہتے ہیں کہ فقہ اور تصوف کے بارے میں ان کا موقع بہت منجا ہوا تھا کی خدمات کا اعتراف کرتے اور ان کا نام ادب سے لیتے تھے تمام سلاسل یعنی نقش بندیا چشتیہ اور قادریہ تمام سلاسل کے مشائق کا ذکر عقیدت اور محبت سے کرتے تھے گرامی قدر سامعین آپ ذرا ان الفاظ میں غور فرمائیں تمام سلاسل کے مشائق کا ذکر عقیدت اور محبت سے کرتے تھے اور ان کی شان میں گستاخی موجبِ حرمان سمجھتے تھے اور کبھی فرماتے اہلاللہ کی شان میں گستاخی سدہِ مجاری فیض ہے یعنی جو اللہ کی طرف سے فیض انسان کے قلوب پہ وارد ہوتے ہیں اگر آدمی ان اکابر کی شان میں بے اور گستاخی کرے تو یہ بے اور گستاخی اس فیض کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے اب ایک راستے ان اکبر کی ہے جو سلاس اربا سے تعلق رکھنے والے بزرگوں کا نام عزت اور احترام سے لے رہے ہیں اور ایک رائے معراج ربانی کی ہے جو ان سلسلے سے تعلق رکھنے والے علما کو مومنین کے پھر سے خارج کر رہا ہے اگر اس شخص کے فارمولوں کو مانتے چلے جائیں تو گرامی قدر سامعین میں یہ بات صرف احناف اور شفاف اور امام احمد بن حنبل یا امام مالک رحمہ اللہ کے مقلدین سے نہیں بلکہ اپنے اہل حدیث سے گزارش کروں گا کہ یہ فتویٰ اہناف کے خلاف صرف نہیں ہے یہ فتویٰ صرف ان صوفیاء کے خلاف نہیں ہے بلکہ فتویٰ یہ تمہارے گھروں تک گیا اس میں تمہارے اکابر کو کس سطح تک پہنچانے کی ایک ناپاک جسارت کوشش کی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ بھی تمہارے دلوں میں نفرت نہیں رہی نہیں نہیں کوئی بات نہیں حکومت اسلامیہ قائم کرنا ہے سب مل جل کے رہو شیعوں کے ساتھ بھی کھا رہے ہیں ان ہنفیوں جنبیوبندی بریلی سارے کے ساتھ سارے چوچو کا مربع بنا کر تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کے سینے میں ایمانی نہیں رہتا یہ سارے پر ایمان ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں خردل کہتے ہیں رائی کا دانا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں تیار جو چوچو چو کا مربع بنا کر پالیسی سیاست اپنا ووٹ اپنی گدی اپنی کرسی لینے کے لیے یہ تمام سب گیم کھیلتے ہیں نا ایسے لوگوں کے سینوں میں ایمان ہی نہیں رہتا ہے زبانی کے ساتھ دیکھیے دیوبندی ہنفی اور کے ساتھ اتحاد کیا جا رہا ہے اور مل کر رہے کیوں؟ اسلامی شریع اسلامی خلافت کو قائم کرنا ہے شریعت اسلامی کا نظام ہم نے قائم کرنا ہے ہم نے مل جل کر رہنا ہے اب یہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت کے قیام کے لیے ان فرقوں کو جمع کیا جائے الگ سے ہوں پاکستان کے اہل, حدیث اور اما پاکستان کے اہل حدیث عوام سے میں گزارش کرتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان میں اتحاد کرنے والے بریلوی دیوبندی یشیت کے ساتھ کون لوگ تھے اس کے لیے آپ دو تین तरीकात کو ذرا مدنظر رکھیں سن 1953 میں تاریخ ختم نبوت چلی ہے جس میں دیوبندی اور بریلوی اہل حدیث مشترکہ محنت کر رہے تھے بلکہ راضی اور شیعابین کے ساتھ موجود تھے اگر کسی دینی خدمت کے لیے اتحاد کرنے کے نتیجے میں انسان اسلام سے نکل جاتا ہے تو یہ فتوی کیا اہل حدیث کے ان علماء پر عائد نہیں ہوگا کہ جنہوں نے اتحاد بریلوی اور دیوبندیوں سے یا کے ساتھ تاریخ نے نبوت میں کیا 1974 کی تاریخ میں نبوت چلی ہے ان میں بھی اتحاد موجود تھا 1977 کی تاریخ نظام مصطفی چلی ہے ان میں بھی اتحاد موجود تھا پاکستان میں 2003 کے انتخابات میں متحدہ مجلس عمل کے نام سے جو اتحاد مارزی وجود میں آیا اس میں بھی اہل حدیث مسلک کے علماء موجود تھے اور آج بھی 2009 کو آپ حضرات دیکھیں مسلک اہل حدیث کے ایک ترجمان پروفیسر ساجد میر جو جمیت اہل حدیث پاکستان کے امیر ہیں ان کو مسلم لیگ ن ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر سینٹ میں کھڑا ہی نہیں کیا بلکہ باقاعدہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ربانی کے یہ تین فارمولے آپ اپنے میں تو کیا ان فارمولوں کی زد میں اہنک ہی آتے ہیں کیا ان کی زد میں صرف امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے مقلدین ہی آتے ہیں پہلا فارمولہ کہ جن میں اختلاف ہوگا اصحاب پیغمبر کی راہ سے الگ ہوں گے تو اکابر وہ اہل حدیث علماء جن نے باہمی اختلاف کیا وہ اصحاب پیغمبر کی راہ سے الگ ہو گئے پھر اس نے کہا کہ چشتیت نقشبندیت اور یہ صور وردیت قادریہ یہ سبیر المومنین سے الگ رہا ہے تو جن جمعیت علماء اہل حدیث کا میں نے ذکر کیا وہ سبیر المومنین سے الگ ہو گئے اور جو پیچھے بچے کھچے تمہارے سیاسی علماء تھے ان کو تم نے اس بنیاد پہ خارج اسلام قرار دے دیا کہ ان کا دیوبندیوں بریلوی اور شیو سے اتحاد ہے اور اگر اس فارملے کو مان لیں تو اہل حدیث دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ میرا جبانی سے سوال کریں کہ کیا مسلک اہل حدیث کا کوئی عالم بچ جاتا ہے جو قابل قدر ہو اور اس کے فتوے کی ذات میں نہ آئے میں یہ بات اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ مشین گرم کی ہے اس نے جو فتووں کی ایک مستقل بازار گرم کیا ہے یہ صرف اہناف کے حق میں نقصان دہ نہیں ہے اگر اس کی زبان کو تم نے لگام نہ دی اگر اس کی زبان کو تم نے نہ روکا اگر اس بد دماغ اور جائل انسان کے راستے میں تم نے رکاوٹ کھڑی لگی یہ کل فتوی آج دیوبند کو فارمولے غلط فارمولے اور ایک مفروضی فارمولے کی روشنی میں علماء اہل حدیث میں فتوی لگے تو کل کو یہ نام لے لے کر یہ فتوی عائد کرے گا اس لیے اس بد زبان انسان کی زبان کو روکنا یہ جہاں ہماری ہے کی ذمہ داری ہے, بھی ہے اس اور اور اور قذاب اور اور خائن انسان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے جس طرح میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں میں اپنے پاکستان کے مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے علماء کی خدمت میں گزارش کروں گا اگر یہ فتویٰ بازیاں مارکیٹ میں آتی رہی اگر یوں ہی فتوی کا بازار گرم رہا اگر یہی بد زبانیاں ٹی وی انٹرنیٹ یا میڈیا کے ذریعے دنیا میں نشر کی جاتی رہی اس کا انجام کیا ہوگا ذرا آپ اس بیانک انجام کا تصور کر سکتے ہیں یہ شخص کب سے اور گزرے ہیں ایک ایک کو خارج از اسلام قرار دے رہا ہے ایک ایک پہ کفر کے فتوے عید کیے جا رہے ہیں اور اس طرح علماء سے اگر یوں تم نے اعتماد کی فضا کو مجرو کر دیا بتائیں عوام کن علماء کے ساتھ تعلق روا رکھے گی اگر چشتی اور قادری یہ سلسلے دین سے الگ ہیں، علماء علما عوام الناس اپنی روحانیت کی اصلاح باطن کے, لیے، کن کے در حاضری دیں گے اگر علماء مقلدین دین کر کے مشرق ہوگے بچائیں یہ عوام کن فکار کے دروازے پر دستک دے گی اگر شریعت کے نفاذ کے لیے اس دور میں علماء باہمی اتحاد کر لے اس کے فارمولے پہ ہوں گے تو کیا مطلب ہم آج شریعت کے نفاذ کے لیے بامی اتحاد کے راستے ختم کر دیں تو اس شخص نے یہ محنت کی ہے کہ جو کسی درجے میں اتحاد کر کے امت کو جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے اسی امت کو توڑنے کے لیے میدان میں ایک شخص کھڑا ہوا اس کی حوصلہ شکری کرنا جس طرح آلو سنت والجماعت احناف جماعت مالکیہ شفاف علماء کی ذمہ داری ہے بالکل اسی طرح غیر مقلدین اور اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء کی بھی ذمہ داری ہے اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ذمہ داری کو نبھانے کی تفیق فرمائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس امت کو اس شخص کے دجل فریب اور بدیاں سے محفوظ رکھے اللہ اس کے شر سے امت کو محفوظ رکھے اللہ مجھے اور آپ تمام کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد